بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الم نشرح لك صدرك اے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا و وضعنا عنك وزرك اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا الذی جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا سی السری اسرو پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے العسر اسرو بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو